سورت الشعرا کی آیت نمبر ون سیونٹی سکسب اصحابل عئی کا دل جھاڑی والوں نے رسولوں کو جھٹلایا اصحاب العکا کے معنی ہے جھاڑی والے حضرت شعیب علیہ سلاط وسلام مدین کی طرف مبوض کیے گئے مدین سے باہر جنگلات میں جھاڑیوں میں ایک قوم رہتی تھی ان کی طرف بھی حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے جو مدین کے رہنے والے تھے ان پر جو عذاب آیا وہ زوردار آواز اور زلزلے کا عذاب تھا اور جو مدین سے باہر جنگلوں میں رہتے تھے ان پر جو عذاب آیا وہ گرمی کا عذاب تھا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے جب ان سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں فتق اللہ فستم اللہ سے ڈرو و اور میری برداری کرو وماسکم علیہ من اجل اور میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی معافضہ نہیں مانتا ان اج ریا اعلی رب العالمی میرا سلا تو رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے حضرت شعیب علیہ سلاۃ وسلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرنے کا شکار تھے وہ یہ گنا کرتے ناپ تول میں کمی کرتے اور اس کے علاوہ وہ شرک بھی کرتے اوفل کئیلا میری قوم ناپ پورا ناپو الا تکون منل مخصبین اور گھٹا کر دینے والوں میں نہ ہو ناپ کر لوگوں کو پوری چیز دو چیزیں کم کر کے نہ دو ناپ تول میں کمی نہ کرو وزین بالکصل مستقیم اور چیزوں کو وزن کرو صحیح ترازو سے ترازو میں خرابی نہیں ہونی چاہیے ناس اشیا اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دوسدین اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو حضرت شعیب علیہ سلاۃ والسلام کی یہ قوم لوگوں پر ڈاکہ بھی ڈالتی اور جنگل سے گزرنے والے قافلوں پر وہ حملہ کر کے ان کے مال کو لوٹ لیتے و تری خلق اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ول جی اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا لو وہ بولے اِنَّمَا انت من مساحرین آپ پر تو جادو ہو گیا ہے وما انت اللہ بشروم مس آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں یعنی نبی کے مقام و مرتبے کو انہوں نے نہ سمجھا وہ ان ناگن کا لمینل <الْكَاذِبِي> کا ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ ضرور آپ جھوٹوں میں سے ہیں نوزب اللہ ظالم اگر آپ کہتے ہیں عذاب آ جائے گا تو کئی سال گزر گئے روز آپ ایک ہی بات کرتے ہیں عذاب کیوں نہیں آتا ن سمائی ان کن تمین سود بس آپ ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں اگر آپ سچے ہیں ربی عالم بما تاملون آپ نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کام کرتے ہو فقت ہو بس انہوں نے آپ کو جھٹلا دیا فعق مذاب یوم غلّہ تو انہیں یوم غلّہ کے عذاب نے پکڑ لیا یوم غلّہ کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد مفصرین یہ فرماتے ہیں کہ سات دن تک ان پر گرمی مسلط کی گئی نہ یہ سو سکے نہ بیٹھ سکے کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے انہوں نے مکانات کے نیچے تہ خانے بنائے تھے اس میں گئے تو اس میں گرمی اور زیادہ محسوس ہوئی پھر جب سات دن گزرے اور گرمی کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی تو یہ جنگلوں میں نکلے کہ کھلی ہوا کے اندر اور جنگلات میں شاید گرمی کم ہو جائے تو وہاں بھی انہیں بہت زیادہ گرمی محسوس ہوئی انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل آ رہا ہے اور وہ بادل جو ہے وہ آ کر رک گیا تو یہ سارے اس بادل کے نیچے جمع ہونے لگے اس بادل کے نیچے ٹھنڈی ہوا چلنے لگی ایک دوسرے کو پکارنے لگے اور تمام لوگ مل کر بادل کے نیچے جمع ہو گئے تو یو مزلہ جو ہے اس سے مراد سائے کا دن یعنی بادل والا دن اب یہ بادل آ گیا اب یہ بادل کے نیچے جمع ہے اچانک سے یہ بادل سرخ ہو گیا آگ کا انگارہ بن گیا اور سارے لوگ جل کر ہلاک ہو گئے ان کا عذاب یو مینا بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا جس نے انہیں ہلاک کر دیا ان لیا بے شک ان تمام باتوں میں ضرور عبرت کی نشانی ہے وما کان نا مؤمنین اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے ان نوبا کا لہول عزیز و اور بے شک آپ کا رب ضرور وہی غالب مہربان ہے ذرا غور کریں یہ واقعات کیوں سنائے گئے کیا یہ کس کہانیاں ہیں ان کا مقصد کہانی سنانا ہے ان واقعات کا مقصد عبرت کی نگاہ پیدا کرنا ہے کیا ہم دنیا میں نہیں دیکھ رہے کہ برے کام کا انجام برا ہے آج اگر کوئی اپنے والدین کا بے ادب ہے تو اس کی اولاد اس کے ساتھ اس سے مزید برا سلوک کر رہی ہے اگر کوئی آج عورت اپنی ساس کے ساتھ برا معاملہ کر رہی ہے تو کل وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اس کی بہو اس کے ساتھ برا معاملہ کر رہی ہے اگر آج کوئی ساس اپنی بہو کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی ایسے سلوک دیکھ رہی ہے مقافات عمل ہے جیسی کرنی ویسی بتنی ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر میں آیا تو اس کی زوجہ بڑی پریشان تھی اور کہا کہ فلاں شخص آج کوئی چیز دینے کے لیے آیا اور اس کا معمول ہوگا آنے کا اور وہ پردے میں رہ کر چیز لے لیتی ہوں گی تو انہوں نے کہا بڑا عجیب معاملہ ہے آج مجھے اس کی نیت درست نہ لگی اللہ تبارک کا وطالہ نے عورت کے اندر یہ وش پیدا کیا ہے کہ مرد کی نگاہ جیسے ہی خراب ہو عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہس دی ہے وہ نگاہ کو بھانپ لیتی ہے یعنی اگر کسی کی نگاہ پڑے غلطی میں یہ جان بوجھ کر اور نگاہ کے اندر جیسے ہی برا خیال آئے اور اللہ تعالی نے یہ وصف رکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی نیت درست نہ لگی تو نہ جانے کیا ہو گیا آج اس کی نیت خراب ہو گئی تو اس شخص نے کہا کہ یہ مقافات عمل ہے آج میں نے راستے میں کسی عورت پر نگاہ ڈالی اور برا خیال مجھے آیا اس کی مجھے سزا دکھائی گئی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ماں ہماری بیٹی ہماری بہن ہماری زوجہ پر کوئی گندی نگاہ نہ ڈالے تو اپنی نگاہوں کو پاک کر لیجیے اپنے دل کو پاک کر لیجیے کیونکہ دنیا کے اندر بھی جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو تو ہم اپنے ماں باپ کے فرماوردار ہو جائیں ان کی خدمت کرنے والے بن جائیں ہم یہ چاہتے ہیں کوئی ہمیں فراڈ نہ کرے تو ہم کسی سے فراڈ نہ کریں اسی لیے فرمایا مومن وہ ہے کہ جیسا وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے ویسے ہی دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرے اور جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہی چیز مسلمان کے لیے ناپسند کرے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے